بسم اللہ الرحمن الرحیم خود پسندی اور مایوسی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا خود پسندی اور مایوسی ان دونوں چیزوں میں ہلاکت اور بربادی ہے اس لیے کہ سعادت کا حصول سعی اور طلب پر موقوف ہے لیکن خود پسند یہ خیال کر کے کوشش سے باز رہتا ہے کہ سعادت سے تو وہ ہمکنار ہے ہی اور مایوس انسان اس لیے تگو دو سے الگ تھلگ رہتا ہے کہ اس کی نگاہ میں اس کا کوئی فائدہ نہیں